اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام على سید الانبیات والمرشلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی واسحابہ اجمع پچھلے جمعہ تمبارک کو جمعہ کی نماز کے بعد واپس جب پہنچے تو ایک شاگرد نے خاص طور پہ درخواست یہ کی کہ یوم جمعہ کے حوالے سے بھی کبھی کوئی گفتگو کہے اس کے فضائل کیا ہیں اور اس میں کوئی خاص عبادات ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری تفصیل تو سب سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ اور پھر ان احادیث کے حوالے سے جہاں کسی تفصیل کی ضرورت ہوگی اس کو دیکھتے ہیں پھر ایک امکان ہے ضروری نہیں ہے ایک امکان ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگلے جمعہ کو عید ہی ہو جاتی ہے کیونکہ یا جمعہ ہو سکتا ہے یا ہفتہ ہو سکتا ہے ویسے صورت میں آج کا جمعہ جو ہے وہ الوداعی جمعہ ہو جائے گا اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دیں اور عید کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دیں ایک تو ذہن میں رکھیں کہ عید کے لیے ہم نے جماعت کا وقت جو ہے وہ سات بجے صبح کا مقرر کیا ہے پچھلی سال اگر یادوں تو پونے سات بجے ہمیں رکھا تھا اس دفعہ سات بجے کا وقت رکھا ہے پندرہ منٹ آگے کر دیا ہے اور بیان انشاءاللہ شاء ساڑھے چھ شروع کریں گے اور سات بجے ان شاء جماعت کر دیں گے تو دوستوں سے درخواست ہے کہ سب کچھ تلا کرتے ہیں. تو جمع الموبائل کے حوالے سے روح قبض کی گئی تھے اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن سب لوگ بے گوش ہو گئے بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ابن تو درود شریف ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کوئی دن کوئی وقت وہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ مزید کوئی حدیث موجود ہے پر ایک حدیث سے تو ہمیں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ اگر ہم فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی بھی ذکر نہ کریں صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوار دیتا ہے لیکن جمعہ کے لیے خاص صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ جو حدیث ہے شریف کی اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی اس میں ہے اس کو بھی سن لیجئے اس کو فوری پہلے لفظ اور پہلے فکرے سے مطلب نہ لیجئے گا کیونکہ پوری بات سمجھنا ضروری ہے پھر کسی کہ جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تب بھی تو آپ نے جو جواب فرمایا وہ جواب اثر میں ہمارا ایمان ہے آپ نے جواب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ امبیا اکرام کے جسموں تو یہ ہمارا ایمان ہے اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ انبیاء بیا کرام علیہ السلام کے جسم جو ہوتے ہیں وہ دفن ہو جانے کے بعد بھی قبر میں صحیح سلامت رہتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی اور تاریخ میں ہمارے پاس ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ خالی انبیاء ہی نہیں بے تحاشا سو کئی صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جن کی کسی وجہ سے کھل گئی یا کسی وجہ سے کھولنی پڑی تو دیکھا کہ ہزار ہزار سال گزر گیا ہے اور ابھی تک جسم مبارک ویسے کا ویسے تر و تازہ کئی شہداء جن کی کپڑے کسی وجہ سے کھلی تو دیکھا تو جسم مبارک ویسے کا ویسے ہے جب کہ شہید ہوئے کئی سال ہو چکے تو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا جسم سلامت رہ سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کسی قسم کا کوئی تبدیلی آئے قبر مبارک میں جانے کے بعد تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں بھی بالکل جسم مبارک جو ہے آپ کا اصل جو حالت ہے اسی حالت میں اس میں کسی قسم کی کوئی تغیر کوئی تبدیلی کوئی چیز ممکن نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ جس پر سورج طلوع تھا گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی پھر ایک اور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کا غسل ہے وہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے ہمارے کچھ لوگ جن لوگوں کو عادت ہے اپنے مطلب مرضی کے نکالنے کی وہ اس کا شاید یہ مطلب دیتے ہفتے میں ایک ہی دن آپ کو نہانا ہے ذہن لڑکی کے غسل کرنے میں اور نہانے میں فرق غسل کرنے کے جو فرائض و واجبات ہیں وہ اور ہی نہانا تو صبح صبح آپ نے پانی لیا صابن استعمال کیا اور آپ نہا لیا بس ٹھیک ہے لیکن غسل کے ایک خاص مخصوص طریقہ کار ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے عام طور پہ جب غسل واجب ہو چکا ہو مرد پر یا عورت پر لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ اگر آپ کا غسل واجب نہ بھی ہوا ہو تو غسل کی طرح نہانا ہم مسلمانوں پر واجب ہے پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا واجب ہے اور یہ کہ وہ مسوات کرے اور اگر وہ یسر ہو تو خوشبو بھی لگا اور خوشبو زیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور اسی لیے حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ خوشبو اور اسی لیے استعمال جو ہے اس کو بہت پسند ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بڑا اہم آگے دو حدیث آ رہی ہیں جن کو بے خاص طور پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جس قدر اس کے کی لیے خوشبو استعمال کرے اس کے بعد جمعہ کی نماز کی نکلے دو آدمیوں کے لیے میں تفریق نہ کرے جیسے مسجد میں آپ آئے تو اگر کوئی فلاں بیٹھا ہوا فلاں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اس کے اندر نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی بالکل عام مسلمانوں کی طرح وہاں پہ وہ آئے وہ تفریق نہ کرے اور جس قدر اس کی قسمت لو نماز پڑھے اور پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے تو وہ اس کے گناہ جو پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان ہوئے وہ سب معاف کر دیا جائیں گے اب اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھیں حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وہ جس اس قدر نماز بڑھے پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے ابھی آگلی حدیث میں مزید اس کی شرح آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا اور یہ چاہا کہ مسلمان جمعہ کی نماز سے کافی پہلے آئے مسجد میں اور پھر نوافل ادا لائے اگر کسی کی فرض کرے, کوئی قضا نمازیں ہیں, وہ قزا نماز ادا کرے اگر کوئی ذکر کرنا ہے ذکر کرے قرآن پڑھے کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہو یا اگر دوست احباب صاحب علم بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ دینی گفتگو میں مشغول ہو مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اتبا میں یا یاتبا یا سے متعلق گفتگو میں وہ شامل ہو اور نماز پڑھے اور نمافل ادا کرے یہ جو معاملہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا جلد آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں موقع ملے بہترین وقت ابو داؤد شریف کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کا اچھی طرح غسل کرے پھر جلد اول وقت میں مسجد جائے اچھا جو لوگ دور نہیں ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ پیدل جائے سواری نہ لے اور امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے فضول بات نہ کرے اس کو ہر ایک قدم پر ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا ثواب حاصل ہو یعنی جیسے ایک سال آپ نے قیام کیا نوافل اور نماز کے اندر ادا کیے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن کا ذکر کیا کہ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے جو وہ ماملے اللہ لے اللہ فرمائے گا اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ مساحت جو بہت چھوٹی ہے بخاری شریف کی ابھی اور صحیح مسلم شریف کی جو حتیث ہے اس کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے جبکہ ترمسی شریف کی روایت کے مطابق یہ گھڑی اصر سے لے کر سورج کے اوپر ہونے تک ہے پھر <تصفح> <تصفح> ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ ہے وہ حق ہے اور ہر مسلمان جماعت سے واجب ہے لیکن چار اشخاص جو ہیں وہ مستثنا ہیں ایک غلام ایک عورت ایک بچہ اور ایک بیما یعنی چار کے علاوہ ہر ایک پہ جمعہ واجب تو اللہ تعالی نے یہ جو معاملہ ہے کہ جمعے کو خصوصی طور پہ جمع کرنے کا حکم دیا ہے اسے مراد ایک چیزیں میں رکھیں کہ ہمارے ایک اور بھی ہے جب یہ مزان یا کوئی اس طرح کی بات کیا کیا کا کیا کیا پڑھ لو جو فوت ہو گیا اسے ادا کر لو دوڑ کر جماعت نہیں پکڑی شریف موجود ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نماز میں تھے کہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنی فارغ ہو کر فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہو دیتے تو آپ نے کہا احسان نہ کرو نماز کو اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے چل کر آؤ حسن اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دل نیت خوشبو خدوب ان چیزوں کا خیال رکھو اور جو پاؤں پڑھ لو جو چھوٹ جائے اس کو پورا تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں کیا اچھے طریقے سے کیا، پڑھنے آیا غور سے خطبہ سنا خاموش رہا اس اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ربو <تصفح> رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو ہم نے تھوڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے قبل ہم نے بات کی کہ جلد تشریف نوافل ادا کریں نماز پڑھیں اب اس کی شرح اس حدیث میں آپ کو ملے گی اور بڑی کمال گفتگو ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو ہی کمال گفتگو ہے لیکن آج یہ موضوع کے حساب سے اس میں کمال ہے کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن مسل جنابت کرے یعنی اگر مسلم حاجت نہیں بھی ہے تب بھی مسلی کرنا پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے ایک اونٹ قربان کر دیا جو دوسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے گائے قربان کی جو تیسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگ والا میڈا جو ہے وہ دیا اور جو چوتھے وقت میں آئے تو اس نے مرغ کی قربانی دی جو پانچویں وقت میں آئے تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا اور جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو جتنا اول وقت میں آئے گا ہاں ٹھیک ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ کی ملازمت ہے کوئی کاروبار ہے کوئی معاملہ ہے وہ ایک علی معاملہ ہے لیکن اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد آئیں آئے پہلی ساتھ میں آئیں آ کے یہاں پہ کثرت کے ساتھ نواق ادا کریں قرآن مجید پڑھیں اگر کسی کی قضا نماز ہے قضا نمازیں پڑھیں جو مکاتے پہ فکر قزا نمازوں کی ادائیگی کو نہیں تسلیم کرتے وہ بھی نوافر کی ادائیگی کو مانتے ہیں نوافر کی ادائیگی کریں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت آنے کا صرف جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے لیے کیا کہا صلی اللہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر لیے کہ جب آئے تو مناسب جگہ پہ بیٹھے ہم لوگ اکثر مساجد میں آتے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے سے کسی اگلے آنے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اس کو ہمارے اوپر سے پلانگ کے آگے تو نہیں آنا ہوگا اگر آگے جگہ ہے تو آگے ہو جائے جہاں جس طرف راستے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا راستہ وہاں چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ کہ اس حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے حدیث میں کہ عبداللہ بن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس کی جگہ پہ بیٹھے اسی طریقے سے عبداللہ بن پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تم نے ازیت دی ہے اسے بڑا ضروری ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے جہاں جہاں راستہ ہے راستے میں جگہ چھوڑ جتنا آگے سے آگے ہو سکے آگے ہو کے بیٹھے تاکہ کسی کو گردن پھلانگ کر آگے نہ آ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آگے بہت سی جگہ ہوتی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر آنے کا راستہ بھی پیچھے ہوتا ہے اس کو پھر اوپر سے پھلان کے آنا پڑتا ہے اس بے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید فرمایا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطوہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کرے جیسا غریب ہوتا ہے ہر انسان کم از کم جمعہ کے لیے ایک کم از کم لباس جو نا اس کو چاہیے کہ وہ علیحدہ سے مختص کرے علیحدہ سے رکھے جو صاف ستھرا ہو اور اس صاف ستھرا لباس پہن کر وہ نماز کے لیے آئے پھر دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا تھا اس میں حضرت صلی اللہ سلطم جو ہمارے یہاں جو خطبے ہوتے ہیں اس میں حضرت صلی السلام بھی بیٹھتے تھے بیٹھنا سن نہ اس اسی لیے خطبہ دینے میں اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے اس میں ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ہمارے ایک دو سوچیں پائی جاتی ہیں ایک سوچ ہی پائی جاتی ہے کہ جو اردو میں بیان ہو رہا ہے وہ بھی خطبے کا حصہ ہے جبکہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دو خطبے باقاعدہ عربی میں ہونے چاہیے اس لیے ہم پہلے اردو میں یا پنجابی میں یا جو بھی اس علاقائی زبان ہے اس میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عربی کے دو خطبے دیتے ہیں کیونکہ ہم عربی کے دو خطبوں کو باقاعدہ لازم خیال کرتے ہیں لیکن جو لوگ اردو کے خطبے یا مطلب علاقائی زبان کے خطبے کو بھی خطبوں کا حصہ سمجھتے ہیں وہ بھی عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خطبہ اپنی زبان میں کر دیتے ہیں اور دوسرا خطبہ اسی کو عربی میں کر دیتے ہیں لیکن ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری رائے یہی ہے اور ہم اسی پہ کاربن ہیں کہ ہم پہلے اپنی علاقائی زبان میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دو باقاعدہ خطبے عربی میں دیتے ہیں اور ان خطبوں میں کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ باقاعدہ ہدایات موجود ہیں جو ہمارے آئمان نے فکہ نے علم الرحمن قرآن الحدیث کی روشنی میں مرتب کی ہے کہ پہلے پھر نبی پھر پاک کو شامل کیا جائے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی اس میں ہدایات موجود ہے اچھا دوسرا ذہن میں یہ رکھیں کہ جو دونوں گٹنوں کو ملا کر پیٹ کے ساتھ جو بیٹھنے کا ہمارا طریقہ کار ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا یہ بیٹھتے ہیں یہ فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پیٹ کے ساتھ ملا کر نہ بیٹھا کرو جمعہ جو نہیں پڑھتا اول جانتے چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتو مبارک ہے کہ وہ لیکن جمعہ کے بارے میں اتنی شدید تاکید آئی ہے کہ اب حریرہ رضی اللہ, کو رضی اللہ عنہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنایا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے بات ورنہ اللہ تعالی ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقیناً پھر غافل لوگوں میں سے ہو جائے گے اسی لیے فکہ نے ہمیں کہا ہے کہ بالکل جائز کوئی وجہ ہے جس وجہ سے جمعہ چھٹا ہے تو بھی کہا کہ اس کے اندر جو اشتہار ہے وہ یہ ہے کہ اگر تین جمعے چھوٹ جائیں تو انسان کو دوبارہ سے تجدید ایمان کرنا چاہیے دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے سو so, مناسب یہی یہ ہے کہ بہت خاص بہت وجہ کوئی ایسی خاص کوئی چارہ ہی نہیں تھا تو جمعہ کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ان سے جو روایت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دو جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا جو جمعہ پہ پیچھے رہ جاتے ہیں مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کو میں چاہوں کہ کسی اور کو کوئی نماز پڑھائے میں جا کے ان کو گھروں کو آگ لگاتا ہوں ہا ہاں چند ایک جو وجوہات بیان کی گئی ہیں جن پہ کہا گیا کہ واجب نہیں ہے